إن الحمد لله نحمد ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هاديله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 أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الفلام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه خدا للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العزيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من بساني فهو قولي آمين يا رب العالمين قرآن حکیم میں ہی اللہ تعالی نے قرآن ہی سے متعلق یہ ہدایت دی ہے پیدا کرا چل تو جب تم قرآن کی تلاوت کرو قرآن کی کراعت کرو پستا من شیطان ودیم تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حکیم سے بھی شیطان کسی کو غلط رستے پر لے جا سکے یا تو یہ ہوتا کہ کوئی ناول پڑھو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو پھر تو وہ دی ناول پڑھ کے آدمی گمراہ ہو سکتا فلم دیکھ کے ہو سکتا کسی انسان کی تقریر سن کے ہو سکتا فرمایا کہ جب قرآن پڑھو تو بھی اللہ کی پناہ چاہ لیا کرو یہ مت سمجھو کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے لہٰذا یہاں خطرہ کوئی نہیں سب سے زیادہ خطرہ یہی اس لیے کہ ناول کے بھٹکے ہوئے کو قرآن ہدایت دے سکتا فلم یا کسی کی تقریر کے بھٹکائے ہوئے کو قرآن رستہ دکھا سکتا ہے لیکن جو بھٹکا ہی قرآن میں ہے اس کا تو علاج کوئی نہیں وہ تو اسٹیڈ لے چکا ہے اس پر کون سی دوا اثر کرآ حکیم میں اب دیکھیے ایک تو ہے قرآن کا نزول اور ایک ہے قرآن حکیم کی ترتیب قرآن ترتیب نزولی نہیں ورنہ فاتحہ کی جگہ پہ سورہ علق کو ہونا چاہیے یہ قرآس میں رب کل اس لیے کہ سب سے پہلے وہ نازک ہوئی پھر یہ ایسا بھی نہیں کہ سب سے پہلے بڑی سورت پھر چھوٹی پھر اس سے چھوٹی پھر اس سے چھوٹی اس لحاظ سے نہ آتا ہی کل کوسر کو آخر ہونا چاہیے یہ ترتیب توقعی تھی جب آیت آتی تھی تو اللہ تعالی یہ بتاتے تھے کہ اس کو فلاں سورہ میں فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے رکھے تو اس میں بھی ایک حکمت اس کی ترتیب انسانوں پر نہیں چھوڑی اللہ نے ایک مرتب کتاب ہے اب اگر ہم اس ترتیب کو چھیڑیں گے اکثر و بیشتر گمراہ کہاں سے, آتے ہیں ایک, آیت سے ایک آیت کہیں سے اٹھائی ایک آیت کہیں سے اٹھائی ایک آیت کہیں سے اٹھائی ایک نئی چیز مرتب کر کے سامنے جب آیت کو اس کی جگہ سے چھیڑیں گے آپ تو اس کا سیاق و سباق جو بات چل رہی ہے وہ اس موضوع سے تو نکل جائے گی اب آپ اپنی مرضی کا اس کو مانی پہنا سکتے لیکن جب آپ اس کو اس کے کنٹیکسٹ میں رکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں اس کا کیا مطلب اور کیا کہا جا رہا ہے اور کس سیاق و سباق میں یہ بات کہی جا رہی ہے لہذا جتنے بھی کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہاں سے بھی اٹھا لو یہاں سے بھی اٹھا لو یہاں سے بھی اٹھا ایک نئی ترتیب بنا کے ان کے سامنے رکھ اور یہ فارمولہ کافروں نے بھی نہیں کیا تا. وہ بھی قرآن حکیم کی کوئی آیت یہاں سے اٹھاتے آخر ان کی مادری زبان تا. ایک یہاں سے اٹھاتے ایک وہاں سے اٹھاتے دو چار لفظ یہاں سے اٹھاتے لائی عالم انہیں یہاں سے اٹھاتے لائی عقیل وہاں سے اٹھاتے ان نلا جینا وہاں سے اٹھاتے ایک نئی آیت یا نئی سورت بنا کے کہتے تم کہتے ہو قرآن نہیں بنا سکتے دیکھو ہم نے بنایا یا نہیں بنایا یہ ضرورت انہوں نے بھی نہیں کی تھی الفاظ عربی کے وہی وہ ہیں نا جو قرآن اننا میں جو آیا ہے قرآن میں اننا آیا وہ, وہ ان نہیں کہہ سکتے جو بے شک یہاں آیا وہ بے شک نہیں کہہ سکتے الفاظ تو انہوں نے یہی لینے تھے اتنی ہمت انہوں نے نہیں کی ان کے اندر تھوڑی حیات تھی کہتے نا چوروں ڈاکو کے بھی کچھ اصول ہوتے سارا دن جیبیں کاٹتا لیکن اس کے ماسٹر کو اعتماد ہوتا ہے اس کے باس کو کہ جتنی جیبیں کاٹی ہیں دیانتداری سے لا کے میرے قدموں میں رکھے گا کوئی ادھر ادھر نہیں کرے اس نے کوئی کیمرہ تو فٹ نہیں کیا ہوا ہوتا ان کے درمیان بھی ایک یقین کا رشتہ ہو ایک آدمی جا رہا ہے ایک جیب کترا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ نہیں کاٹ سکا اس کی جیب دوسرے جیب کترے کی جب جیسے تھانوں کی دودھ ہوتی ہے نا جیب کتروں کی بھی ہوتی یہ انٹرفیئر نہیں کرتے یہ کس لیے باقاعدہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے ایک فیڈرل ان کا سسٹم ہے دادا جب وہ اس کی حدود میں جاتا ہے تو دوسرے جب کترے کو بتا دیتا ہے یہ دس ہزار کی آسامی جا رہی ہے پانچ ہزار مجھے دے دو وہ پانچ ہزار اسے لے لیتا اور وہ اعتماد کرتا ہے کہ اس نے مجھے دس ہزار بتایا تو اس کی جیب میں دس ہزار ہی ہوگا پانچ روپے نہیں ہوں یہ اعتماد کا رشتہ کیا وہ قرآن اٹھا کے اسے نہیں بتاتا پیوروں ڈاکوؤں نے بھی اپنے جو اصول بنائے ہوتے ہیں کم از کم ان کی تو پیروی وہ کرتے نا ملک کے قانون کی نہیں کرتے اپنے بنائے ہوئے قانون کی تو کرتے لیکن بعض خانہ خراب ایسے ہوتے کہ جن کا کوئی اصول ہی نہیں ہوتا مشرقین مکہ کے اصول تھے قرآن حکیم نے اس کا علاج یہ کیا اور اللہ تعالیٰ بڑا کریں وہ ہمارا بنانے والا ہمارا خالق علیمم بذات سدور اسے پتا یہ کتنے پینٹیم ہے اس نے بندوبست یہ کیا کہ قرآن حکیم کی ابتدا میں ایک پن کوڈ ڈال دیے یہ صحیح ہوگا تو قرآن سے ہدایت ملے گی ورنہ سوائے گمراہ کے اور کچھ نہیں ہے تمہارے لیے آپ کو پتا ہے آپ کا پن کوڈ صحیح ہو آپ کا پاسورڈ صحیح ہو تو پھر اس کے بعد آپ کی ایکس ہوتی ہے آپ پتا کر سکتے ہیں کہ جی بیلنس کتنا ہے اور آپ اس کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کیس بھی لے سکتے ہیں آپ ٹرانزیکشن بھی کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے فلاں آپ پن کوڈ ڈالتے ہیں تو موبائل کی میموری تک بھی آپ کی ایکسس ہو جاتی ہے اور اس کی جتنے بھی اس کے اندر سروسز ہیں ان اور زیادہ چھیڑ چھاڑ کی جائے پن کوڈ کے ساتھ تو کارڈ سٹک بھی ہو جاتا اسی کو فرمایا اولا اک اللہ زینا تب اللہ والا کو وسم ان کی آنکھیں بھی اسٹک ہو گئی ان کی بصیرت اور بصارت بھی سٹک ہو گئی ان کی وہ جو دلوں کی پروسیسنگ کی سہولت ہے وہ بھی سٹک ہو گئی تو وہ پین کوڈ جس سے گزرے بغیر قرآن سے کوئی ہدایت نہیں پا سکتا سٹڈی کرتا رہے مستشرقین جو مشرقی علوم کی تحقیق کرتے نا فورنٹیسٹ عیسائی یہودی دیگر مذہب کے لوگ وہ قرآن حکیم کو سٹڈی کرتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ عربی کی تعلیم حاصل کرتے لیکن ہدایت نہیں ملتی اس لیے کہ اگر صرف قرآن سن لینے سے اور قرآن کو پڑھ لینے سے اور اس کا مطلب آ جانے سے ہدایت ملتی تو ابو جال بھی ہدایتہ کیوں رہتا اس کے قبیلے کی زبان میں تھا تمہیں تو لغت دیکھنی پڑتی ہے اس لیے کہ اس سے استفادے کا وہ جو پن کوڈ ہے وہ بڑی بارش ہے پرشاد فرمایا یہ ہدال المطقین ہے ہم نے ہدایت مانگی تھی اس الصراط اس ہدایت دو قسم کی ہو ایک ہے نظری ہدایت اور ایک ہے عملی ہدایت منزل بھی پتا چل جائے اور منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بھی صحیح پتا چل جائے. یہ تو پتا چل جائے کہ جانا لاہور ہے لیکن گاڑی پچھاور والی پر آدمی بیٹھ جائے تو نظریہ صحیح ہوگا نظری ہدایت ٹھیک ہے عملی ہدایت غلط منزل پہ نہیں پہنچے تو منزل کا تعین نظری ہدایت اہدنا شوس گائیڈ دکھا دے ہم کو بتلا دے ہم کو سجھا دے ہم کو یہ نظری ہدایت جنت جانا کون نہیں جنت جانا چاہتا غلام احمد قادیانی بھی جنت جانے کی آرزو میں جہن میں گیا ہے کون نہیں سورگ میں جانا چاہتا یہ جتنے بھی گمراہ ہوئے ہیں ان کی نظری تو ٹھیک تھی کہ جنت میں جانا ہے گاڑی غلط پہ چڑھ گئے لہذا اس کو ڈیفائن کیا دن سراط المستقیم اور عملی ہدایت کے لیے شامل کیا ہے سراط اللہ زینا نام اے اللہ ان کا رستہ جو منزل بھی جن کی صحیح تھی اور عمل بھی صحیح تھا اور وہ داخل ہو گئے تیرے نام کے نظری ہدایت عملی ہدایت اگر نظری ہدایت صحیح بھی ہے اور آدمی عملی طور پر کچھ نہیں کرتا منزل پہ نہیں پڑتا میں نے پہلے بھی کوٹ کیا تھا آپ کو کہ ایون ایف یو آر آن رائٹ ٹریک یو شیل گیٹ رن اوور اف یو سٹ سیدھے رستے پر بھی ہو لیکن چوپڑ مار کے بیٹھ گئے تو منزل پہ نہیں پہنچو گے لوگ تم سے آگے نکل جائیں ٹریک بھی صحیح ہو اور تم بیٹھ بھی رہے ہو تو پہنچو گے فنش لائن پر یہ دو چیزیں رائٹ ٹریک بھی ہونا چاہیے اور جد و بھی عمل بھی امل بھی لادا جہاں بھی کراج ار اللہ جینا منو و محافظ و اللہ زینا منو و ملحاط رائٹ ٹریک تمہاری دوڑا سہی کس کو کہتے دوڑ کو سفا مروا کے درمیان جو آپ دوڑتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سی وہ اللہ صلیل انسان اللہ ما شَعًا انسان کے لیے سوائے اس کی اس جو اور اس دوڑ کے جو اس نے لگائی ہے کچھ نہیں ہے اگر تم پیچھے رہ گئے تو نبی اپنے کندوں پر اٹھا کے تم کو فنش لائن پر نہیں پہنچائے گا اگر پہنچانا ہوتا تو ابراہیم اپنے باپ آزر کو پہنچاتے نو السلام اپنے بیٹے کو پہنچاتے اور اللہ کے رسول اپنے چچے تایوں کو پہنچاتے جس نے دوڑنا اس ٹریک پہ خود دوڑنا وہ انسا یا صوفہ یورا اور اس کی صحیح اس کو قیامت کے دن دکھائی جائے گی یہ آپ کی محنت سما یو جزا لوفا پھر جتنا اس کا حصہ بنتا اس کو دے دیا جائے گا تو نظری ہدایت اور عملی ہدایت اب اگر نظری ہدایت نہ ہو When انسان کا عقیدہ صحیح نہ ہو ایمان صحیح نہ ہو تو اس کی مثال اس درخت کسی ہے جس کی جڑ کوئی نہیں کتنے دن ہرا رہے گا اور اگر نظری ہدایت ہے عمل کوئی نہیں عامو ہے عامل اس صالحات کوئی نہیں تو اس کی مثال اس درخت کسی ہے جس کا پھل کوئی نہیں فروٹ لیس درخت کتنے دن رکھیں گے آپ جو مرغی انڈے نہ دے زبا کر دیتے ہیں کہ نہیں کر دیتے ہیں؟ جو پھل درخت نہ دے وہ سوائے بالن جو اور کسی کام آتا ہے اور عقیدہ وہ ڈور ہے جس پہ عمل کی پتنگ جو ہے وہ اڑتی ہے آپ کو پتا ہے ڈور کھینچتی ہے تو پتنگ اڑتی ڈوج کرتے چلے جاؤ جاتی رہے گی تو اڑے گی نہیں اس میں تناؤ آتا ہے ڈور جب تنتی عقیدہ ٹھیک ہو تو پتنگ بلندی کی طرف جاتی ہے صاحب تن جار گہری ہو تو فرو حافظ ما اس کی پھر تین آسمان کو اور اس کے پھل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ تو ہوتی کو ہی نے ربیا ہر لمحہ ہر لہذا وہ پھل دے رہے ہوتی ہے اس کا کوئی سیزن نہیں ہوتا یہ نغمہ فصلیں گلورانہ کا نہیں پابند بہار ہو کے لا الہ الا اللہ. وہ پن کوڈ جس سے نکلے بغیر جس کو مانے بغیر جس کو اپنے ذہن کے کمپیوٹر میں ڈالے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی قرآن حکیم کو روزانہ پڑو ایک ایک حرف پہ بحث کرو لغات دیکھو سارا کچھ کر لو لیکن ہدایت نہیں ملے عالم ہو سکتے ہو ڈگری تمہیں کو مل سکتی ہے بیس مباحثہ ڈیبیٹ لوگوں کے ساتھ تم کر سکتے ہو نہیں پا اس لیے کہ ہدایت کے لیے شرط یہ پہلے وہ پن کوڈ تمہارے کمپیوٹر میں ہونا چاہیے آپ کو پتا ایسے ہی آپ لا کے کوئی بھی سی ڈی نہیں دیکھ سکتے کمپیوٹر کے اندر کوئی بھی وی ڈی لا کے نہیں دیکھ سکتے آپ کو باقاعدہ اس کے لیے پروگرام ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا اپنے کمپیوٹر یہ پہلی جو پانچ آیات یہ قرآن حکیم کے لیے دروازے کی حیثیت رکھتی ہیں جو یہاں سے جائے گا ہدایت پائے اور بڑے بڑے مفکرین اپنے آپ کو دانشوار کہنے والے جسے قرآن نے فرمایا وقان مستب سیرین یہ بڑے دانشوار تھے جو ڈوبے ہیں فران کو آپ کیا سمجھتے کارون کو آپ کیا سمجھتے اس زمانے کا برلا اور ٹاٹا مت کام کرتی تھی اس کی کانو مسترین پھر کے بنائے ہوئے دیکھیں آپ احرام انجینئرنگ کا سب سے مشکل سوال یہ ہے کہ یہ احرام کیسے بنے چودہ چودہ ٹن پندرہ پندرہ ٹن کے پتھر ایسے لگے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان آپ پیپر نہیں پھیر سکتے جوڑ لگائے لگا, انسان اتنی بلندی پہ جا نہیں سکتا کیا ہوا اس لیے اس کو اجوبے میں گنا جاتا ہے کہ ہماری انجین رنگ میں اس کا جواب کوئی نہیں. کوئی جی, نہیں پانی اکٹھا کیا ہوگا پھر وہاں لگا کے پانی جو ہے وہ کو ڈرین کر دیا ہوگا کوئی کہتا جی جی کروایا ہوگا کوئی کہتا جی یہ میجک ہے جی جادو سے ہوا ہوگا انجینئرنگ اس کا جواب کوئی نہیں دیتا کانو مستری ان کی مت بڑے بڑے مفکرین جنہوں نے دین اللہ بنا کے دیا تھا اکبر کو بغیر نقطوں کے قرآن کی تفسیر لکھنے والے اور آخر کہاں پہنچے کے کہ صاحب جو مرکز ملت ہوتا ہے وہی اللہ رسول ہوتا ہے آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں آپ ذل اللہ ہیں زمین پر اللہ کا سایا ہے وہ آسمان پر خدا ہے آپ نیچے ہیں لہذا اس نے آزان بند کر دی گائے کا زبیا حرام کر دیا محرمات سے نکاح جائز قرار دے دیا اللہ تعالی کے اختیارات استعمال کرتے پیچھے سے چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے ہمارے یہاں صاحب اسی کے بچے ہیں انہوں نے بھی یہی کیا قرآن میں جاتے ہی تیسری آیت سے کان سے پکڑ کے باہر نکال دیا گیا گیٹ آؤٹ اللہ جی نے مینو پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہونا چاہیے انیس صفے لکھے ہیں پرویز نے اپنی تفصیل میں غیب پر جان چھڑانے کے لیے جب آدمی سیدھے رستے سے نہ جائے پھر وہ ادھر پاڑیاں چڑھتا ہے ڈڈیاں ڈوٹتا ہے اس کش سے جاؤ اس کش سے جاؤ اس سڑک سے گھومو فلاں چوک سے جاؤ اصلی راستہ جب بلاک ہو تو ٹیکسی والا کتنا پھیر کے لے کے جاتا ہے میٹر کتنا بنتا ہے انیس ہوں غیب سے جان چھڑانے کے کہ دیکھیں جی یہ ایٹم بھی کسی زمانے میں غیب تھا اب دیکھیے وہ نہیں مانتا جس کا تقاضا ہے ایمان اور ایمانیات آدم علیہ السلام سے لے کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک رسولوں میں اور اللہ کے مطلوب کی حیثیت سے قیامت تک وہی رہیں گے ان میں تبدیلی کوئی نہیں ہے احکامات میں تبدیلی ہوتی ہے ایمانیات اور عقائد میں تبدیلی نہیں ہوتی احکامات ہوتے ہیں موقع کے لحاظ موقع بدلتا ہے حکم بدلی ہو جاتا ہے لیکن ایمانیات جو ہیں یہ خبر ہیں اور خبر کبھی تبدیل نہیں ہوتی خبر ایک جیسی رہتی جو خبر آدم علیہ السلام کے لیے تھی وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان باللہ ایمان بالملائکہ ایمان بالکتاب ایمان بالرسالہ اور ایمان باس بعد الموت یہ وہ ایمانیات جو آدم علیہ اسلام کے زمانے میں بھی وہی قیامت تک وہی رہیں گی اور یہ کبھی شہادہ نہیں بنیں گا اس بات کو بھی نوٹ کریں ایمان کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ چیز آپ کے علم میں آئے آپ کوشش کریں اسے سمجھنے کی جب آپ ایکس وہاں تک نہیں ہو سکتی پھر آپ کو کسی پر اعتماد کرنا پڑتا ہے علم ہو تم ساری کوشش کر کے تھک جاؤ تم تحقیق نہیں کر سکے نہ اس کا فوٹو بنا سکے ہو نہ الٹرا ساؤنڈ سکین کر سکے ہو نہ اس کا ایکس رے لے چکے ہو نہ اس کا تم ایم آر کر سکے ہو پھر بھی اس کو جٹلا کس نے کہا ہے محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. سر تسلیم خبر آپ جب بھی کوئی خبر سنتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا سوال کیا ہوتا ہے کس نے کہا ہے یہی ہے نا تختہ الٹ گیا حکومت کو خیر کس نے بی بی سی نے کہا پہلے آپ سورس کا پتا کرتے ہیں. اگر درمیان میں کوئی ایسا بند آ گیا وہ تو ایسے ہی چاہے مارتا کوئی نہ کوئی خبر سناتے ہی رہتا رو. نے کہا ہماری عقل تو اس چیز تک نہیں پہنچی لیکن اگر کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر سچ آپ دیکھیے حضور نے جب کوئی سفا پہ بلایا مکے والوں کو تم کے سامنے ایک سوال رکھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر ٹوٹ پڑنے کو آپ کو پتا سفا مروج ہو سفا سے اس طرف ابو جائل کا گھر تھا جا جائل کے وہ ٹوائلٹ بنے ہوئے اس کے گھر کے اوپر وہ سفا سے اس طرف یہ کوشا درمیان میں تھا پہاڑی تھی اس کے ارد گرد مکے والے بستے تھے آپ نے جب ان سے فرمایا کر میں تم یہ کہوں کہ ایک لشکر ادھر سے تم پر ٹوٹ پڑنے تو تم کیا کہو گے ان کا کہنا تھا اگرچے ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ادنی تو میرا گھرا لشکر کہاں سے آ گیا لیکن چونکہ کہنے والے تم ہو صلی اللہ علیہ وسلم ہم مان لیں کیونکہ آپ نے کبھی ہم سے جھوٹ نہیں یہ ہے اتنٹیسٹی یہ ہے کریڈیبلٹی کردار کی ابو سفیان دربار میں کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سوال کرتا انہوں نے کبھی تم سے جھوٹ بولا انہوں نے کا کبھی نہیں بولا فرمایا جو انسانوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر جھوٹ بولا پیٹرول نہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا ایٹم کا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا تو ایمان کا تقاضا کیا کرنا تھا اور جب تمہیں پتہ لگا تو وہ ہوئی شہود گیا تھا شہادہ ہو گیا تھا غیر تو رہا ہی نہیں جب تمہارے نالج میں آیا تو شہادہ کے ساتھ آیا ہے ایسا نہیں کہ رسول تمہیں بتاتے رہے کہ پٹرول نام کی ایک چیز ہے اور تم ایمان بالغیب رکھتے ہو اور بعد میں اچانک تمہارے سامنے آ گیا ایسا نہیں ہوتا ایمانیات میں نہ تو اضافہ ہوتا ہے اللہ پر ایمان رسول پر ایمان رسول تبدیل ہوتے رہے کبھی عزت علیہ السلام آ گئے کبھی حضرت عیسی علیہ اسلام آ گئے علیہ اسلام آ گئے لیکن ایمان بالرسالت رسالت ایز انسٹیٹیوشن وہ وہی ہے اس کا تقاضہ وہی ہے ایمانیات میں وہ جو ایک مادی ارتقا ہوا ہے اس کی وجہ سے ایمانیات میں کوئی نہ اضافہ ہوا ہے نہ کمی ہوئی ہے کہ اب چونکہ یہ یہ چیزیں شہادہ ہو گئی ہیں لہذا یہ ایمان بالغیب میں شامل نہیں آپ کتنی بھی ترقی کر لیں فرشتے آپ کی گرفت میں نہیں آئیں گے اس کے لیے آپ کو ایمان بالغیب ہی رکھنا پڑتا آپ کتنی بھی ترقی کر لیں رسول کی رسالت پر آپ کو بلائنڈ فیتھ رکھنا ہوگا ان کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے آپ کو ماننا پڑے آپ کے پاس کوئی ایسی لیبورٹری کوئی نہیں جیسے مشین رکھی آپ پانچ سو درم کا نوٹ دیکھتے ہیں یہ جیلی تو نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ رکھ کے تو دیکھیں گے جی یہ وہی واقعی قول ہے یا نہیں قول اللہ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا قول ہے یہ اللہ کا کال بلائنڈ اسی طرح کتاب وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ, یہ اللہ کا کلام ہے ہمیں ماننا پڑے کوئی آدمی ایسا نہیں جو کہا کہ لوہے محفوظ کاپی جو ہے وہ, لے کے آؤ اللہ کے دستخط ہوئے ہوئے وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی کلام اللہ کی کلام آج بھی ہم قرآن حکیم پر جو ایمان رکھتے ہیں تو ایسا نہیں کہ اس پہ کسی کے اسائے ہوئے ہیں کہ ہر قرآن کی کاپی پہ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سائن کیے ہوئے قرآن ہم تک حدیث کے ذریعے نہیں پہنچا حدیث کی کسی کتاب میں پورا قرآن کوئی نہیں کس طریقے سے پہنچا قرآن ہم تک پہنچے تواتر کے ساتھ حدیث سنت کو جاننے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے ہمارے اختراک اس لیے پڑ گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے صرف حدیث کو سنت قرار دے دیا حدیث سنت کو جاننے کا ایک طریقہ ہے مختلف طریقوں میں سے ایک ذریعہ ہے مختلف ذرائع میں سے جس کے ذریعے ہم حضور کی سنت کو جان سکتے ایک ذریعہ ورنہ کو تو بخاری شریف سے نماز کی ایک رکت پوری ثابت نہیں کہ ترتیب سے بیان کیا ہوگا کہ آپ اس طریقے سے کریں پھر اس کے بعد یہ کریں پھر اس کے بعد یہ کریں پھر اس کے بعد یہ دیس کی مختلف کتابوں سے لے کر اس کی ایک تصویر بنائی لیکن کیا بخاری شریف سے پہلے لوگ نماز نہیں پڑھتے سب سے پہلی کتاب لکھی جانے والی معتع امام مالک ہے جس میں دو راوی تیسرے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام مالک جو صاحب کتاب ہیں مصنف ہیں اس پہ ان کو آپ نکال دیں اناف ان ہیں ان ابن عمر یہ دو راوی امام مالک کو درمیان میں ڈالیں گے تو تین راوی اور ان کو کہتے ہیں سلسلہ تو زہب سونے کی چین گولڈن چین جس میں نہ کوئی ضعیف ہے بعد میں بخاری شریف میں تو آ کے بہت سارے جو ہے وہ رابی شامل ہو گئے اسما اور رجال کو دیکھنا پڑتا ہے لیکن یہاں تو ہیں ہی دو ان نہ ان ابن عمر انہ صاحب القبر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیا اس سے پہلے بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے حفظ کیا پھر ان کا شاگرد اس نے حفظ کیا پھر ان کا شاگرد ہوا ان کا حفظ یہاں تک اب جو حفظ مکمل کرتے ہیں ہمارے یہاں نے جو صنعت دی جاتی ہے اس میں باقاعدہ جس طرح سلسلہ نصب ہوتا ہے اس طریقے سے وہ سلسلہ نصب جا کے جڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فلاں سے پڑھا انہوں نے مولانا سلیم اللہ خان صاحب سے پڑھا مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے احمد علی لہوری سے پڑھا احمد لہوری صاحب نے فلاں سے حفظ کیا فلاں سے حفظ کیا آن عبد اللہ آپ نے انہوں نے حفظ کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم سے حفظ کیا سنعت جاتی ہے وہاں تک یہ ہے تواتر اور اسی طریقے سے حضور کو صحابہ نے دیکھا صحابہ کو تابعین نے دیکھا یہ نماز ان کو دے کے تواتر کے ساتھ ہے میں کوئی کمزوری نہیں کوئی ذوف نہیں کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ لوگ حافظ نہ ہوا کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ لوگ نماز نہ پڑھتے تو ایمان بلغبین بلغیب اللہ جی نے بلغیب یہ فرمایا جو نماز پڑھتے نہیں سب سے پہلی جو شرط وہ پن کوڈ ایمان بلغیب نامانا بلاہ وام لائے کاتے ہی واہ کو تو روسول سورہ بکرا کے آخر میں جا کے اس کو کھولا ہے وہ جو ایمان بالغیب تھا اللہ یونا اللہ جی نے بلغیب فرمایا انہیں اس لیے ہدایت ملی ہے کہ کل بل ملائے ملائکا تھی وہ تو بھی روسو لے اور آگے چل کے سورہ نے سار میں فرمایا بن کا سارا جو کفر کرتا ہے باللہ ملائے کا تھی وہ کو تو بھی روسو لن وہاں ایک چیز اور شامل کر. قیامت تک جو ایمان ہے قرآن کا وہ ایمان بھی شہادہ کبھی بھی نہیں ہوگا چونکہ ایک چیز ہمارے نالج میں ہمارے مشاہدے میں آ چکی ہے اس کا ہم نے ایکس رے کر لیپ کر دیتے اب ہمارے پاس تین یا چار چیزیں رہ گئیں اگر تم عقل سے اس کو ناپنے کی کوشش کرو گے اور عقل سے بنائی ہوئی مشینوں کے ذریعے ناپنے کی کوشش کرو گے تم پیٹرول نکال سکتے ہو لیکن فرشتوں کو سامنے کھڑا کر کے دیکھ نہیں سکتے کا قد کاٹ نہیں بتا سکتے تم سائنس میں کتنی ترقی کر جا لیکن تمہاری سائنس اس کو کبھی نہیں مانے گی کہ مٹی سے بنا ہوا انسان اٹھ سکتا ہے مٹی کا مٹی ہوئی مٹی اور بار بار وہ سوال کرتے ہیں ایزا متنا وا تو بن و من مخرجون آئزا کنہ ایز آمن و کہہ دیا جاتا ہوں عقل کے اندو یہ تو بدن نہیں اٹھیں گے اسی تمہاری روح کا حساب کتاب ہوگا فرمایا نام جی اٹھے گا وقت ان کو بتا دیا جاتا پتہ نہیں کتنے مکے والے اگر اس وقت پرویز صاحب ہوتے تو اس کی وضاحت کر دیتے تو پتہ نہیں اور کتنے مکے والے مسلمان ہو جاتے ان کی برکت کہ نہیں یہ تو روح کا ہوگا حساب کتاب جیسے عیسائی مان نہیں قرآن کے تو اٹھو گے مٹی بن جائیں گے کل کونو ہجارتن اور حدیدن تم پتھر بن جاؤ تم لوہا بن جاؤ مٹی میں شامل گئے وہ مٹی کسی نے گون دی اینٹ بنا لی پٹھے پتہ نہیں ہمارے پٹھے کی اینٹوں میں کتنے کی مٹی لگی ہوئی دن پورو ہجارتن اور حدیدا او ہلکما یک برو فی سور یا اس سے بھی سخت کوئی میٹل اگر تمہارے ذہن میں ہے تو تم وہ ہو جاؤ ہمیں کون ری سائیکل کرے گا جی مر رہا جس نے تمہیں پہلے بنایا تا. اب تمہارا ایک ماڈل تو ہے نا ہمارے پاس تو تمہاری تصویر ہے فائل فوٹو ہے تمہاری پہلے تو فائل فوٹو بھی کوئی نہیں تھا تمہاری ماں کو بھی پتا نہیں تھا ابا کو بھی پتا نہیں بار بار فون کر کے پوچھتا تھا اب کس پر نکلا ہے بچہ اب کس پر گیا ہے مامے پر گیا بیڑا کر کما کما کے میں مر گیا بچہ جو ہے وہ مامے پر چلا گیا کوئی نقشہ نہیں تھا تمہارے پاس قرآن کیوں بار بار زور دیتا ہے نہیں میں تمہارے فنگر پرنٹس بھی وہی بناؤں آیا انسان ایزام کیا انسان یہ سمجھتا ہم اس کی اڈیاں کٹھی نہیں کر سکیں گے ہاں پروردگار پرویز یہی سمجھتا بالا قادرین اعلی نصب یا بنانا ہم اس کی یہ پور فنگر پرنٹ بھی یہی بنائیں ہم اٹھیں گے جب بدن فزیکل ہوگا تو جنت اور جہنم بھی فزیکل ہوگی دودھ کی نعریں بھی فیزیکل ہوں گی اور وہ جو کھولتا ہوا پانی اور وہ جو آگ ہے وہ بھی فزیکل ہوگی وہ خواب نہیں ہوگا ورنہ تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اللہ نے چودہ سو سال ہو گئے ہمیں خواب دکھا دکھا کے مار دیا کتنے صحابہ سولی پر چڑھ یہ خواب دیکھتے ہوئے اس کو کہتے ہیں سبز خواب جنت ہوگی ہورے ہوں گی فلان ہوگا ڈھینگ ہوگا پتا چلا کہ چودہ سو سال بعد کسی انسان کو پتا چلا کہ نہیں وہ جو حور نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صاف دماغ والے صاف فطرت والے لوگ اور ازواج ہم سے مراد دیا کہ ہم خیال ہیں. آج بڑے مشہور ہیں. ازواج جو ہم سے مراد ہے ویسے ہی جیسے وہ ہیں ہم خیال اس سے مراد بیویاں نہیں خام خام مولویوں کا ذہن عورتوں کی طرف چلا جاتا فرمایا سورہ نثار میں فرمایا کل ماں ناد جلودوم جب بھی ان کی جلد پک جایا کرے گی آپ کو پتہ جب جلد سڑدی ہے سخت ہو جاتے کلّہ ماں ناد جلودوم بدل نام جلودن گئی رہا ہم دوسری چمڑی چڑھا لزوق الزاب یہ کہتا ہے روح کو ہوگا خواب ڈرامے خواب دیکھ رہا ہوگا بجے لکت اس, اس کے بقاول شروع کرتا ہے سورہ فاتحہ تو پینسٹھ صفحے پر جا کے کہتا اگر کہ الحمد للہ رب العالمین تعریفیں اللہ کی ہیں تو پھر یہ جو انسانی استبدادی قوتیں ہیں یعنی رسول انسان ہیں، یہ جو نشو و نما کے سامنے سدے راہ بن کے کھڑی ہو گئی ہیں کہ یہ مت سوچو یہ رسول مجھے سوچنا نہیں دیتا میری سوچ بڑی بلند ہے جب تک ان استبدادی قوتوں سے جان نہیں چھڑاؤ گے تب تک حمدیت کے پہلے قدم میں بھی تم نہیں پہنچ الحمدللہ کا مطلب یہ کہ تعریف سارے اللہ کے رسول کو پکڑ کے بعد نکال ایمان بل اس پل کے نیچے سے نکلنا پڑے عقل کو اس کے سامنے اگر عقل تمہاری یہاں پہنچ جاتی تو رسول کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی رسول بھیجا اس لیے گیا اور تیری گاڑی خود چل سکتی تو ریکوری والے کو بلاتے کیوں وہ نہیں, نہیں چلتی تو بلاتے ہو نا تو اٹھا کے لے جاؤ تیری عقل چل سکتی تو وہی کی گاڑی کیوں آتی اقبال نے ایک نظم کہی ہے گربے کلیم بڑی لمبی ہے اسٹارٹ ہوتی ہے تو راہ نہ ورد شوق ہے منزل نہ کر کو بول لہلا بھی ہم نشین ہو تو محمل نہ نکر قبول آگے چل کے کہتا ہے صبح ازل مجھ سے کہا یہ جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نکر قبول عقل یہاں رکھ کے قرآن کی تیسری آیت کے قدموں میں عقل کو رکھ کے تو آگے جاؤ گے کس پر ہو سکتا ہے افلاً ولاسما کئی فروخت حق وہ الا جبا کئی فنوصب ولال عرض کئی فصوطحق اس پر عقل کام کر سکتی دعوت دی گئی لیکن نماز پر تیری عقل کام نہیں کر سکتی وضو پر تیم پر تیری عقل کام نہیں کر سکتی حلال اور حرام پر تیری عقل کام نہیں کر سکتی اس کا حکم فرشتوں کے بارے میں تیری عقل کام نہیں کر سکتی سب سے پہلی شرط اللہ جی نے بالغیب اور غیب کیا ہے جس کو ہم چیک نہیں کر سکتے جس کو ہم چیک کر سکتے وہ غیب نہیں اس میں سب سے پہلے رسول کی رسالت وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس نے مجھے اللہ کا کلام سنایا ہے بڑا جلدی گزر گیا میں اللہ کا رسول ہوں دعوے رسالت کوئی ایکس کر کے بلڈ ٹیسٹ کر کے یورین ٹیسٹ کر کے رسالت کا پتہ نہیں چلایا جا سکتا آپ کو بلائنڈ فیت رکھنا ہوگا یہ ایمان بالغیب میرے پاس فرشتہ آتا ہے جبرائیل نام ہے اس کا یہ ہے ایمان بل وہ میرے پاس اللہ کا کلام لے کر آیا ہے یہ ایمان بالکتاب ایمان بالغیب جو ان کے منہ سے نکلتا ہے گفتا ہے گفت ہے اللہ بہد ہر سے از حلق میں عبد اللہ ان کے منہ سے نکل رہا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کی کلام ہے ہم مانتے اللہ کی کلام ایمان بالغیب مر جاؤ گے ٹھیک ہے جی مر جائیں اس پہ تو کسی کو بھی شک نہیں ہے مرنے شک کہاں پیدا ہوتا ہے فرمایا اللہ کی قسم جس طرح تم سوتے اور جاگتے اسی طرح تم مر کے پھر اٹھو گے تمہارے بدن پہ بھی کوئی کپڑا نہیں ہوگا تمہارے پاؤں میں جوتا کوئی نہیں ہوگا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے پھر تم اپنے اطلاع کے سامنے کھڑے ہو گئے تم پھر تمہارے یہ ہاتھ یہ تمہارے پاؤں یہ تمہاری زبان یہ تمہاری جلدیں یہ تمہارے کان یہ تمہاری آنکھیں یہ سب تمہارے خلاف گواہ دیں وہ جو ساگر صدیقی نے کہا نا, کہا نا کہ حشر میں کون گواہ تیری دے گا ساغر صاحب کی طرف دار نظر آتے یہ بھی ایمان بل گائے نہ اس کو بائیولوجی آپ کی اٹیسٹ کر سکتی ہے کہ بندہ مٹی بن کے اٹھ سکتا ہے ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ابھی ایک تھوری چل رہی ہے ریورسل آف ٹائم کہ جی جیسے آپ کی کیسٹ آخر میں جا کے آٹو ریورس ہوتی ہے ایسے ایک وقت آئے گا کہ یہ ٹائم اس کو تو یہ سائنس مانتی ہے کہ یہ ہمیشہ سے نہیں اور ہمیشہ یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور ایک دن یا تو یہ پھٹ جائے گی یا یہ واپس کھینچ کے آئے گی جیسے آپ ربڑ کو کھینچ کے چھوڑتے ہو پھر وہ واپس اپنے اس وہ جو واپس آنے کا پروسیس ہے اس کو وہ کہہ رہے ریورسل ری آف ٹائم اس میں یہ ہوگا کہ جو سب سے آخر میں مرا وہ سب سے پہلے اٹھے گا ریورس جو اس تھیوری میں وہ کام لیکن ہم سائنسی چوریوں کے پیچھے نہیں چلتے یہ آخر میں لے جا کے ہمیں بند گلی میں دھکیل دیتے ہمارا تو ایمان بالغیب ہے جب اللہ کہہ رہا کہ میں اٹھاؤں گا میں بناؤں گا میں ایک جھڑکی دوں گا پھر بعد الموت لائف آفٹر ڈیتھ کا مطلب کیا ہے روح کا زندہ ہونا تو روح تو مرتی نہیں ہے کون بے وقف کہتا ہے کہ روح مرتی ہے تو پھر وہ زندہ کرنے کا مطلب کیا ہوا وہ تو ہے ہی زندہ مری کوئی نہیں ہے آپ ریڈیو میں سے سیل نکال لیتے ہیں تو ریڈیو مرتا ہے سیل تو نہیں مرتا بھائی سیل کھلونے میں ڈالو وہ چلنا شروع ہو جائے گا دوبارہ ڈالو گے مرتی ٹیب یا ریڈیو ہے سیل نہیں مرتا ہمارے بدن سے سیل نکال دیا جاتا ہے رو نکال لی جاتی ہے رو مرتی نہیں بھجن نفوس و زب جب سیل دوبارہ وہ ڈالے گا تو زندگی نام ہے ہم تو جب ہم باپ کے یہاں پیدا ہوئے ہیں تو اس سے پہلے بھی ہم زندہ تھے لہٰذا کیا الفاظ ہیں جب وہ آئیں گے نا ولا ترا عز المجرم نا جب تم دیکھو گے نا کسور اسم اندا رب اپنے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے ربا نا اب سر نا اب ہم نے دیکھ لیا جو دیکھنے پر اصرار کرتے ہیں کہ جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے وہ کہا وہاں کہیں گے ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا ہے ہم نے دیکھ لیا ربا نا اب سرنا لیٹس گو بیک اب میں پانچ نمازیں پڑھوں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ پارل کے اجلاس کا نام نماز ہے غلام پرویز کہتا ہے اب سلاد و جامعہ کے لیے جب بلایا جاتا تھا تو حضور میٹنگ بلاتے تھے تو اس میٹنگ میں جیسے آج کل تلاب اس نے بریکٹ میں لکھا ہے جیسے آج کل طلاوت سے شروع کرنے کا ایک رواج ہے اسی طرح میٹنگ شروع ہونے سے پہلے نماز بھی کوئی پڑھا دیتے ہوں گے لیکن ٹائم نماز کے قرآن سے ثابت نہیں ہے یعنی اس کے کہنے کے مطابق اور یہ جو قرآن میں لکھا ہے لے دلو کشم سے لا گاسا کل لائی و ترفئی نہارف لائی لے اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ تو واضح ٹائم نہیں ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ گھڑی کا ٹائم ہونا چاہیے تھا کہ جو ڈھائی بجے اور اثر ساڑھے پانچ بجے اور پورا سال کا کیلنڈر نازل ہونا چاہیے تھا کہ گرمیوں میں کتنے بجے پڑھنی ہے سردیوں میں کتنے وہ اللہ کے بندے اس وقت تو تھی نہیں گھڑیاں سورج سے ہی اس کی ٹائمنگ بتائی جاتی تھی کہ یہاں ہو تو شروع ہوتا ہے اور یہاں تو ختم ہو جاتی ہے نماز. اور چونکہ اس وقت مسجد نبوی میں میٹنگ ہوتی تھی اور وہاں نماز پڑھاتے تھے اور اس کے لیے صاف ستھرا ہو کر آنے کے لیے کہا گیا ہے اب چونکہ پارلیمنٹ میں میٹنگ ہوگی وہ جو مرکز ملت ہوگا ان کا جو نظریہ ہے مرکز ملت صاحب جو ہوں گے اکبر کی طرح ایوب خان کو انہوں نے بنایا تھا جس نے علی قوانین معطل کیے تھے وہ مرکز ملت چونکہ میٹنگ پارلیمنٹ میں بلائے گا لہذا وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا وہ نماز ہوگی اس نظام کے قیام کی جو جد وجہد ہے اس کا نام نماز اس کا نام اسلح تو وہ کہیں گے کہ ربانہ ابسرنا فرجع ربنا ابسرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا ہر جمعے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورت کو پڑھا کر فرجعنا نعمل صالحا سالحنہ موقنون کے نون ویو ہمیں یقین آ گیا آپ ان منہ کی نون فرمایا نون دیکھے بغیر یقین لے کے آو گے تو ویلڈ ہے وہاں تو تم کہو گے انہ کینون اب ہمیں یقین آ گیا مگر اب اس یقین کا فائدہ کون وہ تو پھراون کو بھی آ گیا تھا مرنے سے پہلے آ گیا تھا پلما اد را کا الگ را کو کالا آمن تو آ منت بھی بنو اسرا ایرا وہ ان فرمایا آل آنا اب وہ کد آ پہلے تو نہ کرتا رہا وہ کنٹا منل مف سے دین فل یا نو نت جی کا بے بد کلے خل آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں تو میں مارتے کیا لیکن تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ وہ تیرے کے بعد والوں کے لیے وت بن کے رہے یہ تو انہوں نے انیس سو کچھ میں جا کے ڈھونڈا ہے اس کا بدن قرآن کہہ رہا اس کا بدن بچا ہوا ہے جاؤ کھانا خراب ہو ڈھونڈو چودہ سو سال پہلے بتا رہا ہے کہ اس کا بدن سیب ہے تمہیں آ کے ابھی انیس سدی انیس سدی میں جا کے ملا ہے تم کو اب سنوار کے رکھا ہو تم تو. تو یہ پن کوڈ ہے. ایمان بالغیب اپنی عقل کو اس کے قدموں میں رکھ کے قرآن میں جاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے چلو گے ورنہ تمہیں قدم قدم پر مصیبت پڑ جائے یہ سو سال بعد حضرت زہر علیہ السلام کا گدا کیسے یار زندہ ہو گیا یہ کیا مصیبت ہے وہاں تمہاری گاڑی پھن جائے گی بار بار تمہارا پیج پھنستا رہے گا ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگا یہ صاحب یہ تین سو سال سوتے کیسے رہے یار یہ نیند تھی یہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا آگ نے جلایا نہیں یہ تو فتنوں کی آگ تھی خامخواہ مولویوں نے اس کو آگ بنا دیا اور علیہ السلام کا ڈنڈا جو ہے وہ سانپ نہیں بناتا تھا انہیں ذمہ داریاں سانپ کی شکل میں نظر آئے بڑی ذمہ داری ہے فرح کا سامنا کرنا نہ سانپ نظر آئے قدم قدم پر تمہیں قرآن کو بدلنا پڑے گا اور کفر میں مزید گہرے ہوتے چلے جاؤ گے لہذا پکڑ کے باہر نکال دی تیسری آیت سے باہر اللہ جینا یؤمنون ہونا ہے غیب پر ایمان تو آگے جاؤ نہیں چھٹی کو باخر الحمدللہ